قرآن کریم کے متعلق مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہم لیتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ ایک بار درود پڑھنا دس رحمتیں نازل کروانا ہے تو کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ شاء سے رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں قرآن کریم کے متعلق کچھ مطالعہ کر رہا تھا خوبیاں بہت پیاری پیاری خوبیاں اللہ تعالی نے ہمارے اس قرآن کریم کو عطا فرمائی ہیں اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ خوبیوں کو سن کر ہمارے دل میں قرآن کریم کی محبت قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کا پیار اس کی تلاوت اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ مزید بڑھتا ہے تو اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کا کلام ہے میرے رب کا کلام ہے اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے بے شمار اس کی خوبیاں ہیں اور اس اس کا سننا جو ہے نا یہ جو اس کو سمجھے بالخصوص اس کو سمجھے جو نہیں بھی سمجھتے انہیں بھی یہ اپنی اس کی لذت کو یہ محسوس کرتے ہیں سننے کی مگر جو سنتے جو سمجھتے تھے جن کی اپنی زبان میں یہ عربی زبان میں اور جو فصیح جو فصیح فصاحت و بلاغت بھی جن کو حاصل تھی جو خوبصورت عربی بول لیتے تھے اپنی زبان پر عبر تھا ان کو جب انہوں نے قرآن کریم کا جب یہ انداز بیان سنا تو وہ مطلب قبول کیا انہوں نے اقتدا ہے جس نے قرآن کریم کی تلاوت سن کر اسلام کو قبول کیا اور یہ کہہ کر اسلام قبول کیا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا جو انداز ہے وہ خود ہی سننے والے کو یہ بات بیان کر دیتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے اور خالق کائنات نے خود اسی قرآن میں یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر یہ رب مطلب اس کی مثل لے آؤ اگر کوئی سورت لا سکو آیت لا سکو تو چودہ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا یہ چیریج جی قرآن کریم کا موجود ہے اب چونکہ یہ ہی خالق کا کلام ہمارے رب کا کلام ہے تو کوئی کیسے اس کی مثل کو سورت یا کوئی آیت کریمہ لا سکتا ہے تو دنیا اس سے آجیز ہے نہیں لا سکتی اور لا ہی نہیں سکے گی سب جمع ہو جائیں پھر بھی نہیں لا سکتی تو یہ رب کریم کا ایسا خوبصورت اور پیارا کلام ہے اس میں خوبیاں بے شمار ہیں میں چند خوبیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں بڑے محبت اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اس سے قرآن کریم کی مزید انشاءاللہ محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی دیکھیں شاعر کا کلام ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں کفار نے یہ بھی اڑانے کی کوشش کی کہ یہ تو شاعری ہے یعنی یہ تو شعر ہے تو اب قرآن کریم یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس شاعر, شاعر کا کلام جو ہوتا ہے نا وہ, جو, وہ بھی جھوٹ اور مبالغے سے کام لیتا ہے جب شاعر اپنا کوئی کلام لکھتا ہے اور اس میں طرح طرح کی یہ چیزیں بیان کرتا ہے سچی سچی اور سیدھی سیدھی باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ جھوٹ اور مبالغہ سے یہ بالکل پاک ہے قرآن کریم لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے جب اس کی تلاوت کو سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں اس قرآن نے صحبائی کرام کلیم و ردوان وہ،, وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر بار مال و دولت بال بچے پیش و آرام حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے یہ قرآن کریم سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے تو یہ قرآن کریم کی ایک بہت پیاری اور اہم ترین خصوصیت بیان کی ہمارے علماء کرام نے دوسری بات جو دیکھی جاتی ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں یہ بیان کی جا سکتی ہیں مثلا شعرا جو ہوتے ہیں یہ عورتوں کی معشق کی باتیں عورتوں کی باتیں شراب گھوڑا بادشاہ اس طرح کی کئی چیزیں یہ بیان کرتے ہیں جو دیکھی ہوئی چیز ہیں ان کی تعریف میں وہ ضمیر اور آسمان کی کلبیں ملا دیتے ہیں وہ بہت اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مگر اندیخی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوساف دلوں میں اتارنا یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے دیکھیں اللہ سبارک واطلہ نے اس قرآن کریم میں قیامت کا جنت کا دوزخ کا جو بیان فرمایا ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے قرآن نے انہیں اس انداز سے بیان کیا اور ان بے دکی چیزوں کو اس انداز کو بیان کیا کہ یہ اس کو منوایا اور عرب کے بڑے بڑے فاسق یہ متقر پرہزگار بن گئے جب ہم قرآن کریم میں قیامت کا بیان پڑھتے ہیں نا میرے میٹھے پیارے بھائی ہو تو یہ بیان پڑھتے پڑھتے ہی رونا آ جاتا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں تلاوت کر کے دیکھیں اللہ سمجھنا نصیب فرمائے پڑھتے پڑھتے رونا آ جاتا ہے سورہ زلزال کی تلاوت کہہ رہے صحیح طور پر سمجھ کر پڑھتے پڑھتے رونا آ جائے گا اس طرح قیامت کی جو بات چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں جب یہ پڑھتے ہیں تو دل دھیل جاتے ہیں اگر صحیح طور پر بندہ پڑھے اور اس کو سمجھے اسی طرح دوزک کا بیان دوزق میں کس کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے عذاب رکھے ہیں اور جو جو مطلب اس میں جن سے رب ناراض ہوگا ان کو جو سزائیں دی جائیں گی اس کا جو بیان قرآن کریم میں جب تلاوت کرتے ہیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر میرا کیا بنے گا اگر مجھے یہ دوزخ میں ڈال دیا گیا حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے یہ تو مطلب ہمارا تو ایمان بھی غیر ہے نا غیر پر ایمان لائیں اس طرح جنت کا بیان ہاں جب جنت کا بیان قرآن کریم میں پڑتے او ہو, ہو رحمان کی تلاوت تو کریں ہاں. کبھی موقع نکالیں کبھی موقع نکالیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور ترجمہ کنزل ایمان یا افسرات الجین لے لیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اس کی اس کے ترجمے کی جو تفسیر ہے یہ پڑھتے چلے جائیں قنزول ایمان لے لیں خزان الرفان پڑھیں کو مزہ آ جائے گا لطف آئے گا اور اتنا خوبصورت سورہ رحمان میں بیان ہے اور اتنے پیارے اندازہ سورہ رحمان میں بیان ہے اور اتنی خوبصورت اس کے اندر نصیحتیں اور بہت پیارا بیان موجود ہے آپ سورہ رحمان پڑھنے کی ایک بار نیت کر لیں آج ہی پڑھ لیں جب ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے اور تو اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو وزو وغیرہ کر کے اور پرانے کریم لے کر قنز المان لے لیں امید کی جا سکتی ہے کہ اب تو شاید آپ نے قنز العمان لے لیا ہوگا نہ لیا ہو تو آپ اپنے موبائل فون یا نیٹ کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کو قنض المان شریف کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر خزانہ عرفان کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لطف آئے گا جنت کا بیان بڑا خوبصورت بیان اس کے علاوہ اور بھی کئی مقام مقامات قرآن کریم میں جنت کا بیان ہے جنتیوں کو جو اللہ تعالی جنت میں نعمت عطا فرمائے گا ان نعمتوں کا جو بیان ہے جس انداز سے وہ مطلب ان کے ان کا جو استقبال ہوگا اور فرشتے جو ان پر سلام بھیجیں گے اس کا جو بیان قرآن کریم میں آئے گا مجھے حوالے یاد نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں پڑا ہے ان کے وہ مضامین میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو میں آپ کو ارض کرتا چلا جا رہا ہوں تو بہت خوب بیان ہے تو اب دیکھیے ہم نے جنت نہیں دیکھی ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارا جنت پر ایمان ہے کہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اور اس میں طرح طرح کے انعام ہیں ان کے لیے اور پھر جنت کی پھر پھر اللہ توفیق جو حدیث مبارک مبارک بھی پڑھیں اور جو ہماری جو تفاصیر ہیں جن کا میں آپ کو حوالہ دیتا رہتا ہوں ان میں الحمدللہ اس ضمن میں حدیثیں بھی لکھی ہوتی ہیں اور بعض بزرگوں کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں دلچسپی ہماری بڑھ جاتی ہے اور اس میں ہے یہ جو میں آپ کو پڑھنے کا کہہ بھی رہا ہوں دیکھیے قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی تو اس کے متعلق بہت سارے بیانات آتے ہیں وہ منظر کیا ہوگا قرآن کریم میں کئی ایسے منظروں کا مناظر کا بیان کیا گیا ہے وہ ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ سب مطلب کہ قرآن کریم کی خبریں ہیں کہ ایسا ہوگا اور قرآن کریم سچا ہے میرے رب کا کلام ہے ایسا ہوگا جیسا قرآن کریم میں بیان کیا ہے یہ کیا وہ کیا عالم ہوگا وہ کیا وقت ہوگا اس پر بندہ غور کرے اور اگر میں گناہ کرتا رہا اللہ ہم سے ناراض رہا اور خدا نہ خاصہ ایمان ہی برباد ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمان برباد ہونا مسلمان کا ایمان برباد ہوگا نا جس کا ایمان ہے یہ نہیں جو ایمان ہی نہیں جائے اس کا ایمان کیا برباد ہوگا ایمان کس کا برباد ہوگا جو ایمان والا ہے اب وہ ایسا فعل یا ایسا قول یا ایسا عمل کرتا ہے اسی کوئی چیز کر دیتا ہے جس پر اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اب یہ مسلمان نہ رہا اور ہے قرآن کریم میں بھی اچھا قرآن کریم میں یہ بھی مضمون موجود ہے ایمان لا کر جو انسان ایمان سے پھر جاتا ہے اس میں پھر یہ اعتراض کرنا کسی کو بدقسمتی کے ساتھ کہ جناب یہ تو اسلام تو خارج کر دیا گیا تو اسلام سے خارج کرنے پر اگر مفتی اسلام کا سو فتویٰ ہے تو ہے اگر وہ اسلام ایسا عمل کرتا ہے جس سے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اب کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نا خاتم النبیین کا جب انکار کر دے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتم النبی ہونے کا جب انکار کرے گا تو تو ایمان اسلام سے خارج ہو ہی جائے گا اب اس کو علماء اسلام سے خارج کریں گے جو اسلام و دین کو سمجھتے ہیں ایک ملکی طور پر بندہ کو ملکی کانسٹیٹیوشن کے ایسے قانون کو توڑتا ہے کہ جس پر اس پر باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ بغاوت کا الزام آتا ہے اور پھر اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک الزام ثابت ہو جاتا ہے پھر اس کو سزا دی جاتی ہے تو یہ جو اس کی اتھارٹیز ہوتی کرتی ہے نا چینک وہ کانسٹیٹیوشن کو اس قانون کو جانتی ہے کہ جو اس قانون کونسٹیٹیوشن کو جو توڑے گا اس کے اوپر یہ سزا ہے اس پر یہ یہ حکم لگے گا ملکی طور پہ میں بیان کر رہا ہوں اس کے ادارے بنے ہوتے ہیں اس کے باقاعدہ اتارٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جو یہ کر سکتی ہیں جن کے پاس یہ جی اتارٹیز موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کون سا قانون ہے کہ جس کے لیے یہ یہ سزائیں ہیں اسی طرح مفتیاں اسلام مفتیاں کرام علمائے کرام یہ جانتے ہیں یہ شیقان رسول یہ جانتے ہیں کہ کون کون سے جملے کہنے سے یا کون کون سے عقیدے رکھنے سے کس طرح کے معاملات سے کون سا حکم لگتا ہے کہ یہ ایک تو قول کفر ہے تو وہ حکم ہے یا خود کہنے والا قائل یہ خود ہی ایمان سے خارج ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا تو وہ یہ جانتے ہیں نا اب ہمیں چونکہ یہ علم نہیں ہے یہ ہماری یہ ہماری مطلب جیسے جن کو نہیں ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا کہ ہمیں معلومات ہی نہیں ہے میں اس کے لیے آپ کو تمام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار اور مطلب دنیاوی تعلیمی یافتہ اور بہت بڑے اسٹیٹس کا مالک اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اگر آپ اس مضمون کو بہت گہری نظر سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیرو مرشید میرے شیخ طریقت امبیر سنتی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کو پڑھیں اس میں جو تعریفات لکھی گئی ہیں جو ڈیفینیشنس لکھی گئی ہیں کہ کفر شیر تو اب آپ کو میں جیسے کہ التظامی یا لزومی جو کفر التظامی ہے کفر لزومی ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو لگے گا یار یہ کون سی بات کریں یہ ساری بذاط اب آپ کو یہ چیز اب شاید ہو سکتا ہے نہیں لگیں گی تو ہمارے ہاتھ میں اگر کسی ملک کی قانون کی کتاب آ جائے کوئی کانسٹیٹیوشن کتاب آ جائے انگلش میں بھی اگر لکھی ہوئی ہوگی تو ڈیفینیٹلی مجھ جیسے آدمی کو پڑھنے میں یہ پرابلم کرے گی لیکن اب مطلب جس نے یہ پڑھا ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے تو جو علماء اس بات کو جانتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب آپ کی سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں کفڑیا کلمات کے بارے میں سوال جواب تو یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے آخر میں اس کتاب کے آخر میں اس کتاب کو پڑھنے سے جو آپ کے ذہن میں جو خیالات یا اشکالات یا وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں ان کا باقاعدہ ایک اتھینٹیکیٹ اور ایگزامپلس کے ساتھ باقاعدہ جواب دیا گیا ہے کہ کیا ہے کون کون سے کلمات کہنے سے کیا کیا حکم لگتا ہے کن کن باتوں سے ایک, ایک مسلمان اگر وہ کلمہ کہہ دے یا وہ کام کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ایمان اس کا چلا جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دیگر چیزوں کے کیا احکام ہے وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں موجودہ دور میں اردو میں کم از کم ایسی کتاب میری معلومات دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جائے گی نہیں پائی جائے گی تو یہ ایک مرتبہ آپ اس کتاب کو لیں میں تمام عشقان رسول میں تمام مسلمانوں سرچ کرتا یہ کتاب واقعی بہت امپورٹنٹ ہے واقعی بہت امپورڈ. آپ کوئی جنت کی توہین کر دے کوئی دوزخ کی توہین کر دے اور کسی مطلب ضروریات دین کا انکار کر دے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں تو کوئی تو اتھارٹی ہے نا جس کو روکے گی اور اس کو اسلام و دین اتھارٹی اتارٹی دیا ہے وہ ساری باتیں آپ کو ان اللہ تعالیٰ اس طرح کے کئی اور مدنی پول آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب اس میں کئی ایسے گانے ہوئے بد ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ایسے گانے چل پڑے ہیں کہ جن گانوں میں کفر بکے گئے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں اللہ کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے اور بدقسمتی کے ساتھ مسلمان کو گنگناتا رہتا ہے بدقسمتی کے ساتھ مسلمان کو گنگناتا رہتا ہے اس کو علم نہیں ہے سمجھ نہیں ہے یا اس کی غیرت جنازہ نکل گیا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اس میں میرے رب کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے کہیں میرے رب کو ظالم کہا گیا گئے کہ میرے رب کو کہا گئے تو مل تو صحیح تو اب یہ کوئی بات نہیں تو یہ ہم نے سمجھ ہونی چاہیے کہ کوئی بیٹھ کر مطلب کہ اس طرح اللہ کی شان میں گستاخی کر جائے بے ادبی کر جائے اور جو کلام اور جو جملے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ بول جائے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو جملے نہیں بولنے چاہیے مطلب جو آکا کی شان کے مطابق نہیں ہیں ایسے جملوں کا انتخاب کر جائے صاحبہ کرام کے بارے میں کوئی سی بات ہو جائے اولیاء کرام کے بارے میں کون سی بات ہے فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے تو مہربانی کریں موزوں تھوڑا سا میں آگے لے گیا اس عنوان پر تو پلیز اس کتاب کا ضرور بھی ضرور مطالعہ کریں اس میں مفتیان کرام کے سمجھے فتوے ہیں یہ مطلب مفتیاں کرام کی تصدیق شدہ کتاب ہے اس کو پڑھا گیا ہے ہند کے, ہند کے مفتیان کرام نے بھی اس کو پڑھا ہے پاکستان کے مفتیان کرام نے بھی اس کو پڑھا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نیت کریں جیسے سورہ رحمان پڑھنے کی میں نے آپ کو نیت کرائی ہے سر اس کتاب کو لے لیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس راؤد استعمال کی ویب سائٹ سے اور اس کو پلیز پڑھنا شروع کریں آپ کو وہ معلومات حاصل ہوگی کہ شاید آپ کہہ سکیں گے کہ میں مثاقت وغیرہ پچاس ساٹھ ستر سال کے بھی اگر آپ ہیں آپ اس کتاب کو ایک بار پڑھیں آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اسے معلومات ہوگی کہ جو آپ کہیں گے کہ یہ میری زندگی کی پہلی بار مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی ہے جب کہ مسلمان ہونے کی ایسے معلومات ہمیں شروع میں مل چکی ہوتی یہ تو نصاب میں دینے والی کتاب ہے سلیبس کی کتاب ہے یہ تو ہماری سکول اور یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پڑھانے والی کتاب ہے جبکہ اس کے پڑھانے والے بھی آحل ہوں یہ پڑھانے والی کتاب ہے یہ ہمارے ایک ایک مسلمان بچے کو اس کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے یہ جو اوورسیز رہتے ہیں اسپیشلی جو غیر مسلموں کے کلچر میں رہتے ہیں ان کے لیے اس کی امپورٹینس اور بڑھ جاتی ہے اس کتاب کی اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرآن کریم کی خوبیوں کا میں بیان کر رہا تھا اسی طرح بڑے بڑے شعرا کے کلام میں ایک یا دو شعر اعلی درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی نوعیت کے لیکن میرے رب کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اول سے آخر تک ایسا زبردست کلام اور ایسا فصیح کلام ہے جس کے مقابلے سے خلقت آج ہے ایسا کلام لائی نہیں سکتی اور اس کو بس اس پہ لطف لطف اس کی ہر ہر حرف کے اندر لطف اور اس کی تازگی ہی بالکل جدا ہے اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے تو اس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی کتنی پریکٹیکل بات ہے پرانے پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مقرر بیان فرماتا ہے با, کئی مرتبہ بیان فرماتے ہیں جیسے نماز کا بیان کئی جگہوں پر ہے زکاط کا بیان کئی جگہوں پر ہے قیامت کا بیان کئی جگہوں پر ہے تو مقرر بیان فارمات ہے اس طرح کئی نصیحتیں ایسی جو کئی جگہ بیان کی گئی ہیں لیکن ہر جگہ جب اس کو پڑھتے تو اس کا لطف کچھ اور ہی ملتا ہے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کی آپ نے تو میری بات آپ کو بہت شاید عمدگی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی ہم دیکھیں نماز کے اندر اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے نماز کی پابندی عطا کرے اور ہم ہر تمام پانچوں نماز پابندی کے ساتھ اللہ توفیق تو جماعت کے ساتھ تکبیر الا کے ساتھ مسجد کی پیری صف پڑھنے پر والے بن جائیں اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ نمازوں کے اوقات میں جماعت کے اوقات میں ہمارے محلے خالی ہو جائیں ہماری دکانیں ہمارے بازار اللہ کرے کہ بالکل ویران ہو جائیں یوں ان معنیوں کا کہ وہ لوگ میں نظر آئیں اللہ کر ایسا وقت آ جائے ورنہ اکثریت آج ہماری نماز نہیں پرتی۔ اکثریت ہماری نماز نہیں پڑتی اللہ کی پناہ۔ بازار نمازوں کے ٹیموں پر اٹی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں سے اور بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ نہ دکانداروں کو نماز کی پرواہ نہ گاہکوں کو نماز کی پرواہ نماز کا وقت آیا چلا گیا بازار میں اب مسلمانوں کا ملک ہے مسلمان چاروں طرف گھوم رہے ہیں مساجد بھی ہیں اور ایک سے ایک مسجد ہے الحمد تو آدمی اٹھ کر کسی عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھ لے تو مدینہ مدینہ نہ ہو جائے فرض ہے پڑھنی پڑھنی ہے تمہیں بات یا نہیں کر رہا تھا کہ نماز ہم ہر رقت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جن میں پڑھنی ہے دن رقتوں میں سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے تو ہم پڑھتے ہیں تو اب سور فاتحہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ بچپن سے لے کر اب تک اور ابھی تب بھی روزانہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے کبھی دل اکتا نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو جب بھی پڑے گا آپ کو لطف آئے گا ایجا کا و ایجا نستعین نستقین دن فورو پر مستقین مزہ آتا ہے بار بار اللہ سے دعا کرو اپنی محتاجی کا اظہار کرو اللہ کی تعریف ہے اس کی حمد ہے سے دعائیں اس سورہ مبارکہ کے اندر تو یوں یہ کلام بار بار اس میں کئی ایسی آیات کریم ہیں جو دہرائی گئی ہیں مختلف مقامات پر مقرر آئی ہیں مگر اس کا ایک اپنا لطف ہے اچھا اب مزید بڑے بڑے خطیب و شعرا کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں حرام اور حلال کے مسئلے ہمارے عموماً اس کو خشک مسئلے کہا جاتا ہے کہ خشک اس میں اتنی وہ تراوٹ نہیں ہوتی یہ عموماً کانسیپٹ ہے ورنہ بعض وقت یہ حرام اور حلال کے مسائل میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کے اس میں بڑا رجحان ہوتا ہے اچھا اب قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں حرام اور حلال کے جا مسائل لکھے ہیں تو جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں حرام و حلال کے اس میں ان کو لطف نہیں ملتا جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کریم حرام و حلال کے جہاں احکام ہے اس میں بڑا لطف آئے گا یہ اس کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہے قرآن کریم کا پھر کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا خوشی کے موقع پر خوشی کا کلام سنتے ہیں تو غم کے موقع پر غم کا کلام سنتے ہیں لیکن قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کا اپنا لطف ہوتا ہے یہ یہ کلام کی خصوصیات ہے نا اچھا اب قرآن کریم سارے علم کی اصل ہے بنیاد ہے مثلا علم کلام علم فقہ علم اصول علم, نحو، علم لغت علم ظہد غیر کی خبریں اخلاق کا علم اور بہت سارے علم عبادت کا عقائد کا علم قرآن کریم میں ہے تو اب یہ کہ ہر علم پورا پورا اس میں موجود ہے جبکہ دیگر کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کو ایک مضمون کو لکھ دیا جائے گا اور اگر کوئی جامع لکھنے کے لیے جائے گا تو بھی سبھی علوم کا اور سارے علوم کے اندر بھی ہر ایک اس کا یہ احاطہ نہیں کر سکتا لیکن قرآن کریم یہ جامع ہے ہر خشک و ترشے کا علم قرآن کریم میں موجود ہے تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے پھر بہتر سے بہتر دوا اپنے اندر ایک یا دو وصف رکھتی ہے اور قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا مکمل علاج اس قرآن کریم میں موجود ہے اس کی عبارت تاویز بنے اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں تو خصوصیاتوں کا ایسا جامع ہے یہ قرآن کریم کہ کیا باتیں مدین ہے کی تو اور بھی بہت ساری ہیں قرآن کریم کی اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے اس سے محبت کرنے اس سے پیار, پیار کرنے اس کو سمجھنے کی توفیقی صلی صل اللہ تعالی علی محمد قول چلاتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا محمد سلیم رضا اطاری ہے میں ضلع بہاول پور محرا والا سے عرض کر رہا ہوں میرا پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگرانی شعرا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جب بھی اسلامی بھائی تلاوت کرتے ہیں نماز میں بھی تلاوت کی جاتی ہے اس کے علاوہ گھر میں بھی تلاوت کی جاتی ہے یا بچوں کو جب اساتذہ تعلیم دے رہے تھے اس ٹائم بھی تلاوت کی جاتی ہے تو سب سے پیارا انداز تلاوت کا کون سا ہونا چاہیے جو کہ یعنی دلوں کو بھائے اور دلوں میں ایک کیفیت روحانی پیدا کرے وہ ہمیں انداز عطا فرما دیں آپ اللہ تعالیٰ ہمارے نگرانی شعرا کی عمر دراز عطا آپ کو خیر فرما تندرستی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے قرآن کریم کو مختلف جو اس سے آپ نے بیان کیا تو اس کے پڑھانے سمجھانے اور سکھانے کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں تو اب یہ تو ہر ایک ایک اپنا اپنا جدا جدا انداز ہے مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اساتذہ کرام نام ہو والدین ہوں انتناائی میں ہو قرآن کو جب بھی پڑھیں سمجھیں اول تو اس جب یہ مصحف شریف یہ قرآن کریم جب آپ کے سامنے کھلا آئے تو آپ کو قلبی طور پر اس سے محبت ہو اس جلد ہے نا یہ جلد جس میں قرآن کریم کو جس کو ہم کہتے ہیں قرآن ہے تو اس سے اصلاً محبت ہونی چاہیے اب جیسے یہ قرآن کریم یہ یہاں میرے آپ اس طرف دیکھ رہے ہوں گے یہاں قرآن کریم ہمارے میرے, میرے دل کی طرف قرآن کریم کا یہ نسخہ موجود ہے ٹھیک ہے نا اب یہ قرآن کریم کا یہ جو نسخہ موجود ہے نا اس نسخے کو دیکھ کے نہیں پیار آتا ہے نا کہ یار یہ میرے, میرے رب کا کلام ہے یہ نا اس کو جب کھولے تو مزہ آتا ہے لطف آتا ہے تو اول تو یہ کہ قرآن کریم کا یہ جو نسخہ ہے یہ جو جیل نہیں ہے یہ مصعب شریف جو ہے خود اس سے بہت محبت ہونی چاہیے اور جب یہ کھلے تو جیسے کہ وہ خوشبو آئے گی نا آپ کو ایک نئے تصوراتی بات ہے خوشبو آئے ہاں اب آپ پڑھانے کے لیے کھول رہے ہیں پڑھنے کے لیے کھول رہے ہیں یا عام تلاوت کے لیے کھول رہے ہیں تو ایک کوئی مزہ آئے گا پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے اسپیشلی طور پر جب آپ قرآن کریم کی صورتوں کی تلاوت نماز میں کریں اور وہ صورتیں آپ کو یاد بھی ہیں اور وہ صورتیں صحیح آدمی ہیں اور صورت کا معائنہ بھی پتا ہیں اس کے مطالعے بعد و صورتوں کے پورے پورے مضامین اس کے مفہوم پہ بھی ہم نے پڑھاوا ہوتا ہے تو اس کا لطف کچھ اور ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے پھر بہت خوبصورت آواز میں پڑھا جائے با وضو ہو کر اس کی تلاوت کی جائے قبلہ روح ہو کر اس کی تلاوت کی جائے تو یوں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بھی موجود ہے تلاوت کی فضیلت یا میرے سنت کا ایک بڑا خوبصورت بڑا مختصر سا رسالہ ہے اس رسالے کو لے لیں اس میں الحمد اس طرح کے کئی اور مدنی پھول آپ کو ملیں گے قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد اندیل اتاری بڈیا ضلع ضیا سے بات کر رہا ہوں میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن کو یاد کر کر بلا دینا کی کیا وعید ہے مغفرت کی دعا فرما دیجیے قرآن کو یاد کر کے بھلا دینے پر ایک جو وعید مجھے یاد ہے وہ ہے کہ کوڑی اٹھایا جائے گا کوڑ کا مرض ہے نا کوڑی اٹھایا جائے گا یہ ایک وعید تو مجھے یاد ہے جو قرآن کو یاد کر کے اس کو بھلا دے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم یاد کرنے کی بھی توفیق دے اور اس سے اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے کئی حفاظ ایسے اب وہ حافظ رہے نہیں رہے. میں اس پر کلام کیا کروں جنہوں نے قرآن حفظ تو کیا لیکن آج ان کو قرآن یاد نہیں رہتا قرآن محفوظ ہی نہیں رہتا کہتے قرآن کریم جو ہے نا یہ اونٹ کھلا رکھے نا تو اونٹ چلا جاتا ہے اس کی زیادہ تیزی سے قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے تو قرآن کریم بھی سینے سے چلا جاتا ہے پھر کبھی یہ نہ کہا جائے کہ میں قرآن بھول گیا ہوں ہمارے علماء منع کرتے اسے قرآن بھول گیا ہوں یہ نہ کہ مجھ سے قرآن بھلا دیا گیا میری کیا اوقات ہے کہ میں قرآن کو بھولوں گا آلہ ادنا کو بھولتا ہے کوئی ادنا کہے گا کہ میں آلہ کو بھول گیا ہوں قرآن کریم آلہ ہے ہم ادنا ہیں ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے ہم قرآن کریم کو چونکہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی اس کی اس عظمت کو اس کی اس مقام اور اس کی جو ایک چیز ہے ہم نے اس کا ریاض ہی نہیں رکھا قرآن کریم چلا گیا اور اتنا کریم ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھو تو آ بھی جاتا ہے ہاں ایسے کئی حافظ ہوں گے جو اس وقت قرآن کریم کی دور میں مصروف ہوں گے جو پورا سال بچاروں نے پڑھانی ہوگا اور اب ان کو ترابی پڑھانی ہوگی یہ ابھی رجب المرجب الشاب المعظم ان کے دور کا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ ان کو ترابی پڑھانی ہوگی اور یہ واقعی ان کا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھول جاتے ہیں پھر یاد کر لیتے ہیں. مگر یہ بھولا کیوں اس لیے نا کیا آپ نے اس کو روزانہ کی بنیادوں پر اس کی تلاوت نہیں کی تھی لہذا میں تمام قرآن کریم جنہوں نے یاد کیا ہے جو حافظ بالخصوص ان کی ان کی بارگاہ میں مدن التجا کرتا ہوں کم از کم روزانہ ایک پارہ قرآن کریم ضرور تلاوت کیا کریں تو ایک مہینے میں ایک قرآن کریم کا ختم بھی ہو جائے گا وہ اثال سوا بھی کر دیا کرے بول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شاری کر رہا ہوں ماشاء اللہ میرے رب کا کلام دمک چمکتا مہکتا مہکاتا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عمران بھائی آپ نے مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے جو سلسلہ کیا کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ان شاء اللہ میں مدرسۃ المدینہ سیکھنے اور سکھانے میں ان شاء اللہ میں سعادت حاصل کروں گا دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ اصل میں پچھلے دنوں ہی مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو دعوت اسلامی کے ہیں قرآن کریم درست پڑھنے اور پڑھانے کا جو بالیگان کا, کا جو مدرسہ ہے اسے مدرسۃ المدینہ بالیگان کہتے ہیں اسلامی بہنوں میں اسے مدرسۃ المدینہ برائے بالغاد کہا جاتا ہے ان کا اجتماع تھا پچھلے دنوں اتوار کی رات کو غالباً تھا اتوار کی رات ہی تھا غالباً یا پچھلے دنوں کسی وقت تھا پانچ, پانچ مارچ کو تھا پانچ اپریل پانچ اپریل کو یہ سلسلہ ہوا تھا براہ راست بیان ہوا تھا رات کو تو اللہ کہہ رہے کہ مدرسۃ مدینہ برائے بالیغان میں پڑھنے پر آنے والوں میں اپنا نام لکھوا لیں بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ رس کر رہا ہوں لاہور سے اچھا بھی ایک سلسلے میں یہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جملہ درست ہے کہہ سکتے ہیں ولہ عالم میں نے تو یہ جملہ اگر ایسا ہی کہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کی کوئی شریک گرفت ہے یا نہیں ہے مفتیان کرنا فیصلہ کریں گے شریک گرفت ہوئی تو انشاءاللہ اس کا اضافہ کر دیں گے بول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس اجری اور کس عیسوی مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے اس وقت ہجری تو نہیں تھی ہجری تو چلی ہی اس وقت سے ہے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور فاروق اعظم رضی اللہ علیہ نے وہاں سے ہجری سن گایا اجرا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہاں سے ہجری شروع ہوا اتنی میرے پاس معلومات ہے اچھا چلیں وہ سسٹم ہمارا کچھ دیر کے لیے رکا ہے چلیں سسٹم کو تھوڑا بحال ہونے دیں تو میں آپ کو کچھ قرآن کریم کی صورتیں جو ہمارے اس سلسلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں اور یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ جب کسی کے کام کے کرنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے تو اس کے کرنے کا بھی دل کرتا ہے آج جو ہم جن صورتوں کی فضائل سنیں گے بلکہ میں آیات کی فضائل سنا رہا ہوں وہ سور بقرہ کی آخری آیات ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی, علی و علی و اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا جس گھر میں شیتان اس گھر کے قریب نہ آئے گا یعنی جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیتان اس گھر کے قریب نہ آئے گا ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں جس گھر میں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیتان تین دنوں تک اس کے قریب نہ آئے گا حضرت سعید نبوزہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آکاہ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی دو آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقارہ کا اختتام فرمایا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے تو یہ دعا ہے تو یہ بہت خوبصورت آیات مبارکہ ہیں آپ سورہ بقرہ کی جب آخری دو آیتوں پر آئیں گے تو اس, اس کا ایک تو بیان بڑا خوبصورت ہے اور اس کا مضمون بڑا خوبصورت ہے اس میں دعائیں بڑی خوبصورت ہیں اور اس میں التجائے بڑی خوبصورت ہیں بڑا خوبصورت اس میں کلام ہے آئیے آپ کو یہ دو آیتیں سنا تھے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 لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ونسينا وما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا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 اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم کر تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے بہت پیاری صورتیں ہیں بہت پیاری صورتیں مجھے ابھی دوران یہ سلسلہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارا یہ سلسلہ براہ راست جا رہا ہے اور اس پر کافی دعاؤں کے پیغامات آ رہے ہیں ایک ملیریا کے مریض بخار کا بھی پیغام آیا اور دیگر پیرنٹس کے لیے اپنے والدین کے لیے خود اپنے لیے گھر باروں کے لیے خاندان وغیرہ کے لیے مختلف انداز سے دعاؤں کا کہتے ہیں اور ویسے طرح طرح کی امراض بیماریاں پریشانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں دکھ ہیں تکلیف ہیں اللہ اللہ بہت پریشانیاں اللہ کرین رجب المرجب کا واسطہ ان سب دعائوں کا کہنے والوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص خاص خاص خاص, خاص فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کی جملہ پریشانیوں پر بیماریوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اور رجب المرجب شعبان المعظم کی برکت بھی دے ماہ رمضان سے صحت و آفر کے ساتھ ملائے اللہم بارک لنا مبارکی رجب و شعبان و بلک نارمدان صلی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو یہ آیتیں دو مبارک ہیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں یہاں بھی آپ نے سنی اللہ کریب ان کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان کو یاد کرنے کے بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے بڑی مفید ترین یہ آیاتیں کریمہ ہیں ہو سکے تو جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں مفلحون تک وہ بھی یاد کر لی جائے اور یہ آمن رسول سے لے کر یہ آخر تک یہ بھی دو آیتیں یاد کر لی جائیں اور پھر اس کو اللہ توفیق دے تو ہم اس کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اس کی برکتیں نصیب ہوں گی حضرت سن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم علی نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی اچھا اب سورہ بقرہ کی دو آیتیں کفایت کرنے سے کیا مراد ہیں یہ دو آیت آیتیں اس کے اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی ایک کل یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی یا اسے فضیلت و ثواب کے لیے کافی ہوں گی تو یہ اس کے کفایت کے مختلف معائنہ بیان کیے گئے ہیں اللہ کریم ہمیں ان آیات ایک مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کولے چلائیے بس میںوگرام کر اللہ کریم آپ کو جیسا خیر دے وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے آپ نے کال کی سلام کے لیے حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے دنیا اور خوب رکھتی ہے مدرچین دیکھتے رہیے گا جی کال چلائیے محمد عثمان کامرہ سیز کر رہا ہوں ماشاءاللہ میرے رب کا کلام بہت پیارا سلسلہ ہے ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقی نصیب کرمین آمین آمین آمین کال چلائیے میرا کلام سلسلہ ہے بہت, اچھے. بہت اچھا بہت زیادہ اچھا اور آجیوا گفتگو کرتا ہے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھرپور عجر و ثواب عطا فرمائے اب دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھ یا سن رہے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں حصہ لیں اور قرآن کریم درست سیکھنے کی کوشش کریں اگر آتا ہے تو دور سکھانے کی کوشش کریں اگر آپ کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب نہیں ہے تو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف کمپیوٹر کے ذریعے جو نیٹ کے ذریعے جائیں وہاں پر قرآن کریم کو درست پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا قرآن درست ہو اس کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے اور اس کو پڑھیں روزانہ پڑھیں اور یہ دو آیتیں جو آپ کو میں نے بیان کی ہیں یہ دو آیتیں بھی لازمی طور پر اس کو بھی پڑھنا شروع کریں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ درست ایک بار پڑھتے رہیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے درست پڑھتے رہیں تو الحمدللہ للہ قرآن کریم کی یہ برکت ہے کہ وہ یاد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں میرشاس فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے تو یہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے دیکھیں یہ وہ کتابیں جو ہمارے مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے مینوئین پوری کی پوری قرآن کریم پورے کے پورا قرآن کریم یاد کر لیتا ہے وائٹ کتاب ہے جو اس طرح یاد ہو جاتی ہے اور کوئی کتاب یاد نہیں ہو سکتی اس طرح یہ قرآن کریم کی بڑی بارکا ہے اس کا اعجاز ہے کون چلائیں سر میرا نام اشار احمد نگری سے زبان سے بات کر رہا ہوں جس کو قرآن پاک نہ پڑھنا آتا ہو یعنی کہ وہ بار بار پڑھے تو پھر بھی اس کو یاد نہ ہو اور اس کی زبان پہ نہ آئے الفاظ جیسے مدنی نہیں پڑھتا ہے اس کو نہیں یاد ہوتا نہیں پڑھنا اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ یا کوئی طرح کی مال میں دیکھو روحانی علاج تو آپ کروائیں تعویذ یا اس طرح کی کوئی چیز مل جائے تو بہت پڑھنا چاہیے مگر روایت جو مجھے یاد آتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہو قرآن اس کو یاد نہ ہوتا ہو اور اس کو چھوڑتا بھی نہ ہو اس کو پڑھتا رہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کو دو عطا فرماتا ہے دگنا اجر ہے اس کے لیے تو قرآن کریم اگر نہیں بھی پڑھا جاتا مسا کو دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یاد بھی نہیں ہو رہا ادا بھی نہیں ہو رہا پھر بھی آپ قرآن کریم کو ہرگیز ہرگیز نہ چھوڑیں کہ خود اس کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا یہ بھی ثواب اور اللہ کی رضا پانے سے کم نہیں ہے تو ثواب اور اللہ کی رضا پر آپ ذہن رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں بعض لوگوں نہیں پڑھ پاتے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑیں نہیں اس کو اگر آپ مسا کہ پڑھ رہے ہیں آپ اٹک رہے ہیں نہیں درست پڑھنا آتا تو چند مرتبہ اس کو صحیح قاری صاحب سے اگر آپ اس کو درست پڑھنا سیکھ لیں گے تو قرآن کریم کا حروف جو ہے نا وہ زبان پر چڑھ جاتے ہیں یاد ہو جاتے ہیں زبردست یاد ہو جاتے ہیں. بلکہ جب یاد ہو جاتے ہیں نا کوئی ایک آدھ آیت رہ جائے یا ایک آدھ حرف آدمی بھول جائے اور آگے بڑھ جائے تو اس کو یہ ریکال کرتی ہے چیز کے پیچھے کچھ رہے گا یا رہ گا یا رہ گا, گا اتنا خوبصورت ہے قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے یاد کرنے والوں کے لیے تو اس کو پڑھیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کو بالکل اپنے ساتھ آپ تلاوت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی باری باری غزبے میں پہرا دینے کی ذمہ داری تھی تاکہ رات کے وقت کوئی دشمن مسلمان کے لشکر پر حملہ نہ کرے حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جائے میں پہرا دوں گا جب پہرا دیتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ خطرے کی کوئی بظاہر بات نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دیے نماز سے محبت کتنی تھی ہاں انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اتنے میں ایک مشرق غیر مسلم نے انہیں تیر مارا تیر آپ کو لگا نماز پڑھ رہے تھے آپ دوران نماز کے ہم نے تیر نکال کے پھینک دیا اور نماز میں مصروف رہے اس سے دوسرا تیر مارا آپ نماز و قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کھینچ کر پھر تیر نکال دیا اس سے تیسرا تیر مارا آپ نے وہ بھی نکال دیا اور قرآن کریم کی تلاوت آپ نے ختم کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ پرانوں کو جگایا انہوں نے دیکھا کہ آپ کی جو حالت تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا دیا فرمائے میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اب دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت سے محبت کہنے لگے کہ میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے صورت مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنا مناسب نہ جانا ایک تیر لگا دوسرا بھی تیر لگا مگر جب دشمن نے بار بار تیر اندازی کی تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگا دیا اللہ کی قسم اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے مجھے جس جگہ پہرا دینے کے لیے متعین فرمایا ہے اسے خطرہ لاحق ہے تو میں صورت پڑتا ہی رہتا یہ صورت مکمل ہو جاتی یا صورت مکمل ہو جاتی یا اسی میں میری جان چلی جاتی یہ جذبے تھے صاحبہ کرام علیہ یہ قرآن کریم سے محبت اس کی تلاوت سے محبت کا ایک میں نے آپ کو ایک جھلک بیان کی ہے آج ہمیں قرآن کریم دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی یہ حال ہے ہم لوگوں کا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم روزانہ پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس کو درست پڑھیں درست پڑھیں درست پڑھیں اور اس کو سیکھے اور سیکھنے کے لیے وقت نکالے اللہ ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنا نصیب کرے آمین بجا ہند نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علم وسلم